assalam alaikum sir students kaise hain well i am fine thank you well we were talking about uh, a very interesting uh, topic in mass communication that is public relations in all the circles of uh, mass communication you go to print industry or you go to radio or you go to television or any other area of uh, mass communication you would find this term frequently used pr and as we were talking in a very light lighter vein that if you have not uh, made good progress your friend may be questioning about your pr abilities if your pr abilities are not good there is there is a danger that you may not rise as compared to the people who have ordinary skills but sometimes rise suddenly because they have very good ear skills this public speaking has assumed a very formal shape in recent years as it started only in the 19th century very formally and you remember one name edward bernie known as the father of public relations there were people the sense of public relations has always been there I will say from times immemorial men and women too they have been using this PR techniques to persuade people to create a positive image about uh, their personalities, their ideas, their policies. But since... there were no means of uh, mass communication it was not as such known a separate subject and the sooner means of mass communications were available their impact cropped the many subjects like uh, and we talked in detail advertising there was a whole new subject of uh, propaganda it started with a positive note but uh, ended up with a negative notion and the public nation Edward bernie ab first world war me they created a Creil commission in America America when America jumped into the first world war the public sport was not very high to the government's decision of joining the first world war smooth the American administration for your field work a اس کا کوئی بیک لیش بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کا کوئی, کوئی پہ اس میں لوگ وہی والے تھے جو پی آر کے ماہر تھے اور جن کے ذمہ یہ کام تھا اور انہی میں ایک ایڈورڈ برنی بھی تھے جو بعد میں فادر آف دا پی آر کہ ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ لوگوں کو مختلف ٹیکنیک استعمال کر کے پبلک ریلیشن جس کا ہم نے بہت ڈیٹیل میں ذکر کیا آپ کے ساتھ پچھلی نشست میں بتائیں لوگوں کو کہ امیرکا کا اس جنگ میں شامل ہونا بہت ضروری تھا were that have this war, تاکہ وہ زیادہ پھیلے نہ یا اس کا خاتمہ ہو سکے اور جس طرح سے بھی امیرکن لوگوں کی خواہش تھی اس جنگ کے خاتمے کے بارے میں لیکن اس سے پبلک جیسا کہ ایڈورڈ برنی کے اپنے الفاظ میں ہے کہ نو ٹو پروپینڈاڈ پروپینڈا کا نوشن جب سے ہم نے کہا کہ ایک نیگیٹو سورت اختیار کر چکا تھا وہ سمجھتے تھے کہ جرمن اس کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ جرمن کے بارے میں ایک ریسٹ آف دا ولڈ میں اس وقت ایک آپ سمجھ لیجیے عالم تھا وہ سمجھتے تھے کہ جرمنی جو ہے پوری دنیا کو ایک جنگ میں انوالو کر لیتا ہے तो प्रपेगेंडा चूंकि वो यूज करते हैं इसके लिए तो उसका जो नोशन था जो शुरू में तो आपको पता है कि चर्च ने शुरू किया था प्रोपेगेंडा का लफजी तबलीगत के लिए जिस तरह से बाद में इसको गुज किया और जिस तरह से फिर इसका इस्तेमाल हुआ तो फिर उसके एक नेगेटिव वर्शन सामने आ गया एक नेगेटिव नोशन उसके नाम के साथ लग गया पी ने اس کو ریپلس کیا اب پی آر کا بہت زیادہ emphasis. ہم یہ کہیں گے کہ اوور ویلنگ جو پی آر کا ہے, That only on آپ چیز کا ایک جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں پھر ہم نے بات کی تھی کہ وٹ از ڈیفرنس بٹوین پبلک ریلیشن کنورجنگ ایریا ویڈ وی ٹاک اباؤٹ مارکیٹنگ جو مارکیٹنگ کے اسٹوڈینٹس جانتے ہیں کہ پبلک ریلیشن پڑھنا کتنا ضروری ہے الانگ साइड मार्केटिंग لیکن ایڈورٹائزنگ اور पब्लिक ریلیشن اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک بہت ہی واضح فرق ہے یہ اسی فرق کی وجہ سے ہے کہ دونوں الگ الگ فیلڈ ہے بہت سارے یونیورسٹیز جو ہیں, وہ ہے وہ کورسز رن کرتی ہیں پوری دنیا میں پی آر کے الگ سے اور ایڈورٹائزنگ کے الگ سے بی ایس کورس پھر بعد میں ماسٹر کورسز جو اس چیز کا سبوت ہے کہ یہ دونوں بالکل ایک الگ الگ سے ان کی لائن کر دی گئی ہے एडवर में आप किसी चीज के बारे में बात करते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में जैसे बैंकिंग सेक्टर है जैसे इंश्योरेंस कंपनी होती है उनकी सर्विसेज के बारे में आप बात करते हैं प्रोडक्ट का तो आपको पता ही है कि बेशमार कंज्यूमर गुड्स हैं और दूसरी इंडस्ट्रियल गुड्स हैं लेकिन पब्लिक रिलेशन आप क्या करते हैं आप बहुत सारी टेक्निक्स तो वही यूज करते हैं उसी तरह से लेकिन इसमें जो अल्टीमेट गोल है वो किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी सर्विस के बारे में तकरीबन ना होने के बराबर और बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में गुडविल क्रिएट करने के बारे में ज्यादा है यानी आप ये कह सकते हैं कि यह कोई डायरेक्ट सेल जिस एडवरटाइजिंग का जैसे मकसद होता है डायरेक्ट सेल एडवरटाइजिंग में तो आप देखिए कैंपेन रन करने के बाद फॉरन एवेल्युएशन की जाती है ہم بات کریں گے جب ہم ریڈیو ٹیلیویژن کی ایڈورٹائزنگ کی طرف آئیں گے اس میں پھر ایویلویشن کی جاتی ہے کہ پھر کیا ریزلٹ نکلا جب یہ چیز زیادہ بکنا شروع ہوگی کہ نہیں لیکن پی آر میں آپ ایک گڈ ویل کریٹ کرتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں کسی انسان کے بارے میں کسی نظریہ کے بارے میں کسی سوسائٹی کے بارے میں کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے پھر ہم نے ایک نظر ڈالی تھی اس بات پہ کہ پی آر کی جو کیمپین ہے وہ کیسے رن کی جاتی ہے you always set your target first. When we talk about target, we mean the demographic area, korn log hain, jinkya baare mein aap ye PR karna chaathe hain. Obviously, just hain aap ne mein kaah tha, ke mass communication mein jow aap eek message deethe hain. Every message is not meant for every person. Although, it has a consumption anywhere, kisi bhi jagah peh usko suna jaa sakta hai, loog uski analysis ker sakti hain. لیکن ایک پھر بھی مخصوص گروپ ضرور ہوتا ہے جس کی طرف کسی میسج کا اشارہ ہوتا ہے یا جو میسج مینٹ فار دیپل دس از کال ڈیموگرافک ڈیموگرافک وے آف ڈوئنگ کمیونیکیشن آپ نوجوانوں کے لیے کر رہے ہیں آپ بوڑھوں کے لیے کر رہے ہیں آپ اسکول کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں آپ کالج کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں آپ انڈسٹریل ورکر کے لیے کر رہے ہیں آپ فارمرس کے لیے کر رہے ہیں مختلف آپ پاپولیشن کے سیگمنٹس جو کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم کیمپین کی بات کرتے ہیں پی آر کی سب سے پہلے آپ سیٹ کرتے ہیں کہ کن لوگوں کے لیے آپ یہ پبلک ریلشنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کا ایک ایمفیس ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ کس طرح کی آرگنائزیشن بنائی جائے جو ان لوگوں کے لیے پبلک ریلیشن کا کام کر سکے آیا دو تین لوگوں سے یہ کام ہو سکتا ہے یا یو نیڈ مور پیپل اٹ آل ڈیپینڈ یو می نیڈ اے ٹائمز 50 پیپل اور ایون مور جیسے ہم نے کہا کہ اسٹیٹ لیول گورمنٹ لیول پہ پبلک ریلیشنگ کا عالم ایسا ہے کہ دے ہیو اسپیشل ڈپارٹمنٹس آف پبلک ریلیشنگ جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں چاروں صوبوں میں دے آر ڈائریکٹریٹس آف پبلک ریلی ڈی جی پی آر جس کو ہم بہت زبان میں کہتے ہیں ڈائریکٹوریٹ آف پبلک ریلیشن ڈائریکٹوریٹ جرنل آف پبلک ریلیشن ڈی جی پی آر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ اگر وہاں پہ کبھی اتفاق ہو آپ کو جانے کا وہاں پہ یو ووڈ فائنڈ اسکور آف پیپل سٹنگ دیر دیئر سول پرپز از پی آر آن بہاف آف گورمنٹ اینڈ پر پوری دنیا میں اس چیز کا وجود پایا جاتا ہے تو آپ یہ سیٹ کرتے ہیں کہ اس پرٹیکولر پی آر کے لیے آپ کی جو ارگنائزیشن لیول ہے وہ کیا ہونا چاہیے ظاہر ہے جب اس کو کارپوریٹ سیکٹر پہ ہم بات کرتے ہیں جب کمپنیز کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں یا دوسری آرگنائزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں جن کا سائز ظاہر ہے حکومت سے بہت کم ہوتا ہے لیکن پی آر تو ان کی ضرورت بھی ہے کیونکہ وہ بھی اپنے نظریات کے بارے میں اپنے لوگوں کے بارے میں اپنے لیڈرس کے بارے میں ایک گڈ ول کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے سٹوڈنٹس کے وہ آرگنائزیشن کا سائز کیا ہو جب یہ ہو جاتا ہے جب یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں جو آپ کا ٹارگیٹ فکس ہو جاتا ہے اور جب آپ یہ آرگنائزیشن کا ایک سائز ڈیفائن کر لیتے ہیں تو پھر آپ ایک اسٹریٹجی وضع کرتے ہیں کہ اب آپ نے یہ پی آر کرنی کس طریقے سے ہے یہ ایک بہرحال یہ مشکل مرحلہ ضرور ہے مشکل تو خیر نہیں کہنا چاہیے ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر زیادہ برین اسٹام کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ کے پاس اب میس کمیونکیشن پہ بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں ایک زمانہ تھا کہ صرف اخبارات اویلیبل ہوتے تھے تو کوئی زیادہ چوائس نہیں ہوتی تھی آپ نے ارگنائزیشن ڈیفائن کر لی گول بھی آپ نے سیٹ کر لیا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اخبارات کے ذریعے اس کیمپین کو رن کرتے ہیں مگر آج کل آپ جانتے ہیں کہ کتنی بمپارٹمنٹ ہے مختلف مینس آف کمیونیکیشن سے ایک ٹارگیٹ کی اوپر تو یہ بہت بحث طلب مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کون سا موڈ اور کون سا آرگن یوز کریں بعض اوقات آپ مکسڈ میڈیا یوز کرتے ہیں مکسڈ میڈیا بڑی کامن سیٹر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میس کمیونیکیشن کی ایک سے زیادہ ایریاز کو یوز کریں گے مثلا آپ اخبارات کو بھی استعمال کریں گے آپ میگزینس کو بھی استعمال کریں یہ ارادہ رکھتے ہیں آپ آپ چاہتے ہیں کہ ریڈیو پہ بھی بات ہو جائے کچھ ٹی وی پہ بھی ہو جائے یہ ساری چیز آپ ڈیزائن کرتے ہیں جو آپ یہ مرحلہ طے کرتے ہیں جو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کیمپین کا کون سا میڈیا یوز کیا جائے یہ ڈیسائیڈ ہونے کے بعد پھر اس کا ایکچولی فنکشن شروع ہو جاتا ہے لاسٹ پارٹ جسے ہم کہتے ہیں کیمپین کا کہ یو ایکچولی گو انو ایکشن اب یہ طے ہو گیا کہ کون سے لوگ ہیں جنہیں ہم راغب کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی Or this segment of the people and you have also defined your organization of three people four people and their levels for instance this is a this is a chairperson of this organization this is a secretary whatever the staff wherever you set the level for different people according to their knowledge according to their experience according to their PR skills and then you go to debate and decide what media, you are going to use, what strategy actually you are going to use involving the use of uh, different media and uh, different tools and when we talk about different tools as uh, we were talking last time, when we talk about tools we mean how you will go about executing your PR exercise or the campaign. press. نوٹ ایشو کرنے پہ بلیو کرتے مختلف جگہوں پہ جیسے اخبارات کے لیے جیسے ریڈیو کے لیے یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نیوز کانفرنس جو ہے اس کو سٹیج کیا جائے لوگوں کو بلایا جائے میڈیا کے لوگوں کو بلایا جائے اور ان سے بات کی جائے پریس کانفرنس پہ اور نیوز ریلیز میں فرق یہ ہوتا ہے اسٹوڈینٹس کی نیوز ریلیز آپ ایک دفعہ جب دے دیتے ہیں تو آلموسٹ از ون سائڈ کمیونیکیشن آپ نے اخبارات کے دفاتر میں بھیج دیا کسی نے کو ایڈٹ کر کے پبلش کر دیا کسی نیوز کو ایس سچ کر دیا پریس کانفرنس میں آپ یہ والا ٹول استعمال کرتے ہیں اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یو کال میڈیا پیپل اینڈ یو ار لو دم ٹو کراس کو آپ سے کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں آپ ان کے جواب دیتے ہیں بعض اوقات جو ہے سوال بڑے بٹر بھی ہو جاتے ہیں یعنی کچھ تلخی بھی ہو جاتی ہے وہاں پہ کیونکہ ہر طرح کے جو رپورٹرس ہیں وہاں پہ موجود ہوں گے آپ کتنے پیشنس کے ساتھ ایک ایسی بات سن رہے ہیں جو بالکل اس کی اپوزٹ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں ایسا خاص طور سے جو پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں اور سم ٹائمس اکنامک ایشوز وہاں پہ اس قسم کی ایک awkward تو نہیں کہنا چاہیے ایک تھوڑی سی مشکل حال کا سام بٹ دا پیپلپرسنیکشن اور بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ سیمینار کروا لیتے ہیں بہت سارے ٹولس ہیں آپ کے پاس آپ کمیکیٹ کرنا چاہیں اس کا استعمال ہو جاتا ہے اور جیسے ہم نے کہا کہ last جو part آتا ہے Campaign میں کیمپین سب سے امپورٹنٹ ایریا ہے وہ یہ جی ہے کہ آپ اس کو پھر ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں مثلاً آپ کی کیا فریکوینسی ہے اخبارات میں آنے کی آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز یہ بات کسی نہ کسی بہانے سے اخبار میں آئے کبھی تصویر آ جائے کبھی کوئی پریس نوٹ آ جائے کبھی نیوز کانفرنس آ جائے کبھی کسی سیمینار کی رپورٹنگ آ جائے اور ٹاپک ان کا گھوم پھر کے ایک ہی ہو جس میں آپ نے اپنا الٹیمیٹ کسی کا امیج بلڈ کرنا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی فریکوینسی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا موضوع کیا ہے کہ لوگ یہ آپ کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ اخبار میں آ جائیں کرے اور اگر یہ اوور اے پیریڈ آف تھری منتھس اور فور منتھ کنٹینیو کرے تو آ پرپز از سیلڈ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دو دفعہ جو ہے اخبارات میں بھی آ جایا کرے اور ایک دو دفعہ ریڈیو میں بھی آ جائیں کرے اور کبھی ٹی وی پہ بھی آ جگ رہا ہے جیسے ہم نے بات کی مکس میڈیا کی آپ چاہتے ہیں کہ مکس میڈیا جو ہے اس کو اس میں استعمال کر لیا جائے تو یہ بھی ممکن ہے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں یہ وہ اسٹیج ہے جسے ہم کہتے ہیں ایگزیکیوشن جو بھی آپ نے سوچا ہوا ہے جو آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے جو بات ابھی سامنے نہیں آ رہی ہے ہمارے بات کے اور آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے اس ایک ہی لفظ میں ہم اس کو اس کیس کو ختم کر دیتے جی کیا کیا کہ آپ کا بجٹ کتنا ویل دس مینس ہاؤ مچ منی یو ہیو یور ویسے کتنے اگر آپ کے پاس یہ پرابلم نہیں ہے تو دین یو ہیو ٹائپ آف اے کیمپین لیکن اگر آپ کے پاس فنڈ لمیٹڈ ہے تو پھر آپ کی جو کیمپین کا موڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے تو اس طرح آپ اپنی جو کیمپین ہے اکارڈنگ ٹو یور منی ہیں پھر یورز اس کو یورمنٹ کرتے ایک اور آخری مرحلہ بھی ہے اس کے بعد بھی اگرچہ حصہ ہی سمجھنا چاہیے وہ ہے فیڈ بیک اب فیڈ بیک کتنی ضروری ہے آپ نے کیمپین رن کر لی سارا کچھ آپ نے کر لیا آپ کے اپنی ہی آرگنائزیشن میں ایک ایفرٹ ہوگی کہ اب اس کی فیڈ بیک حاصل کی جائے انہیں لوگوں کے پاس جا کے ملا جائے کچھ لوگ جائیں ان کے پاس ان سے پوچھیں کہ وہ کتنا کنونس ہوئے کیمپین سے پہلے ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا اور کیمپین کے بعد وہ کیا سوچتے ہیں اگر تو وہ اسی میں گئے دا ڈائریکشن دین ابولی یو کنکلوڈ دا کیمپین سکسیسفل اور اگر ایسا نہیں ہو تو آپ کو یہ سمجھنے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی کہ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ ایک آپ یوں سمجھے کہ فضول میں گئی اس کے جو مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے اور پھر آپ سوچتے ہیں بیٹھ کے کہ ہم نے کہاں پہ فالٹ کیا آیا اسٹریٹجی غلط تھی کیمپین کے اندر جو ارگنائزیشن ٹھیک نہیں تھی یا وہ لوگ جو ہم نے پک کیے اس ارگنائزیشن کے لیے ان کی پبلک ریلیشننگ سکلز ڈاؤٹ ڈاؤٹفل تھی ان دا مین ٹائم audience کو کسی اور سائڈ سے کسی اور organization نے pull کر لیا it's a complex area but you do have an evaluation on the basis of the feedback you get from your target people یہ ساری چیز جو ہے اس کو ہم اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایک کیمپین کرتے ہیں listening کے اس کے بعد ہی آپ کو اس کے ریزلٹ حاصل ہوتے ہیں پھر ہم نے بات کی تھی کہ اب بہت سارے اور ایریاز ہیں جس میں جابس کی اویلیبلٹی کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ پی آر کے اندر اب سپیشلائزیشن کا ایریا جو ہے اسٹوڈنٹس وہ اس قدر آ چکا ہے کہ مختلف اس کے کچھ سب ایریاز بن چکے ہیں پبلک کے حوالے سے اور فیکٹ آج ہم بات کریں گے کہ ایسے کون سے ایریاز ہیں جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب اسپیشلٹیز ہیں جہاں پہ پی آر کی جو کیمپین ہے وہ بہت طریقے سے ہو جاتی ہے بہت اس کو کیٹیگرائز کیا گیا کیوںکہ ایک بہت ہیوج ایریا جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اکثر میس کمیونکیشن میں ہم ایسی بہت ساری چیزوں کو انکاؤنٹر کرتے ہیں جو بہت والومیس ہوتی ہیں جو بہت میسو ہوتی ہیں نارمل کا سائز ہوتا ہے ایسی سٹیج پہ اس قسم کی سیچویشن میں ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو ایک جمبل اپ کر کے اس کے اوپر بات کریں وی آلویز اپلائی دس ٹول آف کلاسکیشن اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو بھی بات کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے آپ کو بات مارک کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور ارگنائزیشنز کے اندر تو یہ بہت ہی کنوینئنٹ رہتا ہے کہ کس چیز کے اوپر بات ہو رہی ہے جب ہم بات کرتے ہیں پی آر کی اسپیشلائزیشن کی جاب کی بہت سارے ایریاز ہیں जैसे एक तो है कॉरपोरेट सेक्टर के लिए तैयार करना अब कॉर्पोरेट सेक्टर जैसे आप जानते होंगे आप में से कुछ लोग जो कभी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, उनको तो बहुत आसानी से जिस तरह बातों में हम जिक्र करते हैं जो फिजिक्स के स्टूडेंट है उनको यह बात समझने में आसानी होगी इसलिए लिहाज से यहाँ पे वो लोग जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी कभी वैसे तो आजकल इकोनॉमिक्स का जिसे कहते हैं कॉमन नॉलेज वो बहुत बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स की टर्म्स है अब वो बहुत ही अब इकोनॉमिक्स भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है ये इंटरेस्टिंग तरीके से सामने आ रहा है कॉरपोरेट सेक्टर कॉरपोरेट सेक्टर है जैसे कंपनीज हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती है जैसे कॉरपोरेशन होती है जो गवर्नमेंट को बाकायदा टैक्स देते हैं जिनका पूरा हिसाब किताब रखा जाता है जहां पर जो लोग काम करते हैं उनको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दॉ ऑफ लैंड वेजेस दी जाती है और सारे स्ट्रक्चर जो है वो एक बहुत ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है इसे हम कहते हैं कॉरपोरेट सेक्टर اب ایک تو ہے پی آر کرنا کارپوریٹ سیکٹر کے لیے اس میں کیا ہے کہ مختلف کمپنیز ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پروڈکٹ تو ایک الگ چیز ہے وہ تو ان کی ایک ایڈورٹائزنگ کا ایریا ہے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کمپنی کے بارے میں ایک گڈ ویل قائم ہو جائے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کمپنی کے بارے میں پروڈکٹ سے ہٹ کے کچھ پبلک میں ایسی باتیں ہوں جس سے کمپنی مثلاً کریں کہ کوئی کوئی ایئر لائن ہے جو ان کی ایگزیکٹ سروسز ہیں وہ تو بالکل الگ چیز ہے وہ تو اس کے اشتہار کے حوالے سے بات ہوگی لیکن وہ کمپنی اگر اپنی پی آر ایکسرسائز کے ذریعے پبلک میں یہ بتا دے کہ یہ کمپنی بہت اچھی ہے اس کمپنی کے جو امپلائیز ہیں وہ بڑے خوش ہیں اور کمپنی کے اندر کا جو ماحول ہے وہ بہت اچھا ہے اب آپ دیکھیے کہ پبلسٹی میں اور پی آر میں کتنا فرق ہے یہاں پر بات سرو گڈ ول کی ہے آپ کسی ایکزیکٹ پروڈکٹ کے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ آپ اس فلائٹ پہ فلان جگہ جائیے تو یہ ٹکٹن ہے اور اس طرح سے اور چیزیں ایسا نہیں وہ کہہ رہے کمپنی کے بارے میں گڈ ول ہو رہی ہے اسی طرح کوئی اور کمپنی ہے جیسے کوئی فار ایکسٹانس کوئی ٹیکسٹائل جیسے پاکستان میں ٹیکسٹائل کا ایک بہت بڑا ہے فرض کریں ایک بہت بڑی کے ویسے تو وہ پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا شاید ہی ہوگا جہاں پاکستان کے ٹیکسٹائل کے پروڈکٹس نہیں جاتی ہوں گی پاکستان نے اتنی پروگرس کی ہے اس ایریا میں اسی طرح جو کمپنیز ہیں بڑی بڑی ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری کمپنی کی ایک گڈ ویل بھی ہو اور عوام میں اور عوام جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد صرف یہی نہیں کہ پاکستانی عوام بلکہ جہاں جہاں پہ ان کی پروڈکٹ جاتی ہیں یوروپین کنٹریز میں نارتھ امیرکا میں ہے ساؤتھ امیرکا میں ہے ایشیا میں کسی جگہ پہ ان کی پروڈکٹ ہیں ان کی یہ خواہش ہوگی کہ ان جگہ پہ ان کلائنٹ کے پاس اور وہ جو ان کی پبلک ہے ان کو ہماری کمپنی کے بارے میں ایک سینس آف گڈ ول بھی فیل ہونا چاہیے پروڈکٹ اپارٹ انہیں پتا چلے کہ ہماری کمپنی کیسی ہے اس کمپنی کے اندر جو امپلائیز ہیں وہ کتنے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں کمپنی جو ہے وہ کتنی کیئر کرتی ہے اور بہت ساری چیزوں وہاں پہ ہائیجین کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے وہاں پہ کتنا خیال رکھا جاتا ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں مینوفیکچرنگ کے اور مختلف لحاظ سے ان کا کتنا کیئر کیا جاتا ہے اس کا تو یہ چیز جو, جو لیبر لوز ہیں بہت بعض لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں آپ ایک گڈ ول کریٹ کرتے ہیں یہ چیز جو ہے یہ کارپوریٹ سیکٹر کے حوالے سے اس کے بعد جو اور سپیشلائزیشن ہے ریٹیل کے حوالے سے اب ریٹیل آپ جو سمجھیے کہ بزنس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ہول سیل میں ہوتا ہے ایک ریٹیل میں ہوتا. ریٹیل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مارکیٹ میں آپ جا کے ڈائریکٹ جن دکانوں سے آپ چیزیں خریدتے ہیں. دکاندار تو ہول سیل میں لے لیتے ہیں آپ ان سے جا کے چیزیں خرید اس طرح جو ہول سیل کی نسبت بڑی بڑی آرگنائزیشن جیسے آج کل آپ دیکھتے और आप देखते होंगे वहां पे कैसे एस्केलेटर लगे हुए हैं जैसे आप भी कभी जाके सिर्फ इसी वजह से जाते होंगे कि जरा एक्लेटर पे घूम के आ जाओ ऐसे बड़े बड़े स्टोर अब सामने आ गए लेकिन है क्या कि वो रिटेल आउटलेट है लेकिन जरा बड़े साइज के पूरी दुनिया में इस तरह के बेश अब तो आ चुके और जहां बच्चों के लिए भी एंटरटेनमेंट है और शॉपिंग भी हो रही है और ईटिंग ईटरीज भी वहां पर आ चुकी है सारी लेकिन एक्चुअली वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर की ایک شاپنگ مال کے حساب سے آ چکی ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بی پی آر ہو اور یہ بات مشہور ہو جائے کہ جو فلاٹ ڈپارٹمنٹل سٹور ہے وہاں ایٹماسفیئر بہت اچھا ہے وہاں پہ ایئر کنڈیشننگ بہت اچھی ہے اور وہاں پہ پارکنگ بہت اچھی ہے اب دیکھیں یہ وہاں کی جو ایکزیکٹ پروڈکٹ جو دکانوں پہ بک رہی ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی وہ پھر کا ایریا چلا جائے گا ابھی ایک گوڈ ول کریٹ ہو رہی ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹل سٹور بہت اچھا ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں عوام کو ایک کلیکٹیو سہولت سی حاصل ہے یہ اب کرتے ہیں. تو ایسے جو ایریا اس کے ہم ریٹیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں دنیا میں بہت بڑی انڈسٹری ہے فوڈ سروسز کی فوڈ کے بارے میں فوڈ سپلیمنٹ کے بارے میں جیسے ایک گروہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا فوڈ سپلیمنٹ کے حوالے سے بہت دنیا میں بڑی انڈسٹری ہے جو آپ کو یہ کہیں گے کہ اتنا زیادہ کھانے کی کیا ضرورت ہے آپ یہ ایک ٹیبلیٹ لیں تو آپ کی جو کیلریز ہے وہ پوری ہو جائیں گے خاص طور وہ لوگ جو اپنی باڈی ویٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اس لحاظ سے بھی اور ادر وائز بھی بہت بڑی فوڈ کی انڈسٹری اگر چی کارپوریٹ سیکٹر کا حصہ ہے لیکن اپنے اندر ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. اس کے بہت سارے आप آؤٹ ایریاز کہ ہوٹلس بھی ان کی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں اور جو ڈفرنٹ پروڈکٹس ہیں اسی حوالے سے وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں تو کیا ہے کہ فوڈ انڈسٹری کو اپنی پی آر چاہیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات پبلک میں مشہور کر دی جائے کہ اگر آپ یہ فوڈ سپلیمنٹ یوز کر لیں کس از نوٹیکولر فوڈ سپلیمنٹ ان جنرل کہ اگر آپ سکیم ملک یوز کر لیں تو یہ بڑا فائدہ مند رہتا ہے اگر آپ اس قسم کے وائٹامن لے لیا کریں تو آر کریئٹنگ یا فوڈ چین ہے جیسے اگر آپ فاسٹ فوڈ لے لیں تو بڑا کنوینئنٹ ہے آپ آفس جاتے ہوئے ذرا سے کہیں روکیں اور آپ نے فاسٹ فوڈ کی کوئی چیز لیں گو اس طرح کی ایک گڈ ول کریٹ کرنا یہ فوڈ انڈسٹری کیسے ایک اور دنیا میں بہت بڑا حصہ ہمارے یہاں تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور آپ اس کا وہ ضرور فیل کرتے ہوں گے پراپرٹی اسٹیٹ لینڈ پراپرٹی کے حوالے سے ایک بہت ہیوج ایریا ہے جس میں لوگ جو ہے یہ بزنس کرتے ہیں کہ پلاٹس کو زمینوں کو گھروں کو ہوٹلس کو بلڈنگس کو پلازاز کو اور اس طرح سے جتنی بھی آپ سمجھ لیجیے کہ کنسٹرکٹیڈ چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں بات ہوتی ہے اور لینڈ کے بارے میں بات ہوتی ہے लैंड لینڈ کے بارے میں بات ہو سکتی ہے پوری دنیا میں تو بہت بڑے پیمانے بھی ہوتے اور آج کل جو چیزیں آپ بہت نوٹس کرتی ہوں گے میتھ میڈیا کے اوپر دوسرے ممالک سے بھی لوگ آ کے آپ کے ملک کے لوگوں کو اور آپ کے ملک کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو فارن کنٹریز میں جا کے پبلسٹی کرتے ہیں اور گڈ ول آپ نوٹس کریں گے کہ آسٹریلیا سے کچھ لوگ جو تھے وہ پاکستان آئے تھے یہاں پہ یہ پبلسائز کرنے یا گڈ ول کریٹ کرنے آسٹریلیا میں بڑا بزنس ہے پراپرٹی کا نوٹ افکنی بٹ ان جنرل دیور چیلنج پیپل جیسے آپ نارملی سنتے ہیں کہ دبئی جو ہے جو ایک فری پورٹ کی فارم ہے یا جو سنگاپور ہے وہاں پہ آپ پراپرٹی جو ہے وہ لے سکتے ہیں پھر آپ کو ویزا مل جائے گا اور سہولتیں مل جائیں about uh, this sector of real estate. This is a lot of people in Pakistan, like you have seen in Gawadar, there is a general atmosphere created, there is a lot of people doing it. This is a very big town, a lot of prospects in future. If you to Gawadar, you can see it. We are not talking about a specific person or a real estate dealer. We are talking in general کریٹماسفیئر اباؤٹ اینٹیر یہی پی آر ہے اس سیکٹر کے لیے اس حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں اور مختلف سیکٹر ہو سکتے ہیں آج کل کا آن لائن پی آر کی بڑا رواج اگر آپ انٹرنیٹ کرتے ہوں جو کہ میرا خیال ہے کہ آپ مس کرتے ہوں گے آپ دیکھتے ہوں گے کہ انٹرنیٹ کے اوپر آن لائن کتنی پی آر کی ایکسرسائز ہوتی ہیں مختلف سیکٹرس کے لیے مختلف امیج بلڈنگ ایفرٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں آپ اس چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کچھ آپ موویز کے بارے میں کچھ ٹوائز کے بارے میں کچھ گیمز کے بارے میں اس قسم کی ایک ان جنرل ایک گڈ ویل جو ہے کریٹ کرنے کی ایکسرسائز جاری رہتی ہے ایک بہت بڑا اور سینسٹیو ایریا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ فائنینشل اینڈ انویسٹمنٹ ایریا جسے ہم کہتے ہیں وہاں پہ کیونکہ دنیا بھر میں یہ ایفرٹ ہوتی رہتی ہے کہ لوگوں کو پرسویٹ کیا جائے کہ آپ آ کے انویسٹ کیجئے یہاں پہ انویسٹ کیجئے وہاں انویسٹ کیجیے انویسٹمنٹ کے لیے جو پیسے والا بندہ آپ کو نظر آتا ہے آپ اس کو بہت عام فہم زبان میں کہتے ہیں آپ اسے گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پاس اگر کچھ زائد پیسے ہیں کیوں نہ اس کو راغب کیا جائے کہ وہ یہ والے پیسے اس جگہ پہ کیجئے گورمنٹ یہ کام کرتی ہے گورنمنٹ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے ہاں بھی ایک ایکسرسائز جاری رہتی ہے try to persuade people all around the world why not to come to pakistan and explore gas and oil we are not talking about a particular product that will be advertising we are creating an atmosphere that uh, it's uh, very convenient it's very healthy it's very profit making it's a high area to earn a lot of money through your investments different countries they run a campaign on these lines, it's all PR exercise. You would find that ministers and prime ministers and presidents and uh, very senior officials diplomats they keep telling people of other countries about uh, what they call golden opportunities for investment and they keep asking different banks all around the world Even the World Bank, the Asian Development Bank and sometime IMF about uh, all those policies which they believe are helpful to the people who want to invest and they seek their help in uh, building this image. So students, you have seen how many areas are where PR's specialization? Now you can see there are other areas. Some areas you can see. اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت بھی ایکسپلور کیجیے اور مجھے بتائیے کہ آپ نے اور کون سے ایریاز جو ہیں وہ مار ہیں جہاں پر بڑے پیمانے پہ جس میں حکومتیں بھی انوالو ہو سکتی ہیں بڑے بڑے ادارے بھی انوالو ہو سکتے ہیں کہ یہ والے بھی ایریاز ہیں جہاں پر پی آر کی ضرورت ہے انفیکٹ دیر آر سو مینی ادر ایریاز اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم پی آر کی بات کرتے ہیں تو جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں صرف یہی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک پوزیٹومیج بنانے کی طرف ہر وقت لگے رہے ہیں کچھ اور ایریا جس میں ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کرائس مینجمنٹ کچھ ایسا ہو گیا کہ ایک اچھی بھلی گڈ ول کریں Maybe وہ پرابلم کچھ اس وجہ سے ہو گیا ہو کہ آپ کی جو ایک پروڈکٹ کا ایک خاص پورشن تھا وہ خراب ہو گیا بس فرض کریں کہ آپ کی ایک ڈیری انڈسٹری اور آپ نے اس کی گڈ ول کریٹ کی ہوئی ہے لیکن ہوا کیا حادثہ ایسا ہو گیا کہ جو آپ کی ڈیری کے پروڈکٹس تھے اس کی ایک لاٹ خراب غلطی سے مارکیٹ میں چلی گئی اب ایک کرائس پیدا ہو گیا لوگ تو آپ کی جو اتنی بھرم بناوا تھا اتنی جو آپ کی گڈ ویل بنی ہوئی تھی وہ تو ساری اب ستیہ ناش ہو جائے گی تو یہ ایک کرائس کا ٹائم آج تو یو امپلو پیپل ہو آر گڈ ان کرائس مینجمنٹ ان سینس آف بی یہ صرف یہی ایریا نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ ایک پازیٹیو بات آپ کے سامنے آئے گی اور آپ نے اس کو ٹرائل سے شروع کرنا ہے کہ آپ کہیں سے شروع کرنا ہے نئی چیز کو ایسا نہیں ہے بعض اوقات یہ کہ اچھی بھلی آپ نے ایک ایک پورا گھر بنا لیا ہے گڈ ویل کا اور اس میں ایک کرائس پیدا ہو گیا اسی طرح ریپوٹیشن مینجمنٹ کے لوگ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں پبلک لسٹنگ میں کیا ہے کہ وہ جو ریپوٹیشن آپ نے ایک دفعہ کریٹ کر لی ہے اب آپ نے اس کو مینج بھی تو کر لیا سسٹینبل آپ نے اس کو بنانا ہے یہ نہیں کہ آپ کی ایک ایٹموسفیئر کریئٹ ہو گیا اور یہ پتا چل گیا کہ ہاں یہ कि ول ہو گئی کہ یہ ایئر کمپنیز جو ہیں اس ملک کی وہ بہت اچھی ہے یا کوئی اور سیکٹر ہے وہ بہت اچھا ہے اب آپ نے اس کو مینج کرنا ہے جسے کہتے ہیں کہ ریپوٹیشن مینجمنٹ آپ کو یہ ایک اسکل ایریا ہے جو ہم بات کریں ہم بات کر رہے ہیں کہ اسپیشلائزیشن کیا بہت ہیں وہ سامنے گڈ ول کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو کچھ ایسے ایشو سامنے آ سکتے ہیں جو آپ کو کر سکتے ہیں. تو مختلف کے حوالے سے جیسے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں آپ کے وہاں سے کچھ نئے لوگ آ جاتے ہیں یا کوئی بہت چھوٹا سا سیگمنٹ ہے لوگوں کا ان کے ذہن میں کوئی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے کوئی ایشو جو ہے تو آپ کو اس کی ایک مینجمنٹ کرنی ہوتی اس کے لیے آپ کو اسپیشلسٹ لوگ چاہیے ہوتی اسی طرح ایک اور ایریا ہے جو ہے بہت نازک وہ ہے لیبر کا اب دنیا بھر میں کروڑوں لوگ کام کرتے ہیں یا تو ریٹیل آؤٹ لیٹس پہ یا کارپوریٹ سیکٹر میں مختلف ایریاز میں کوئی پروڈکٹس میں کوئی سروسز میں بہت لوگ کام کرتے ہیں تو یہ بہت ممکن ہے کہ جو لیبر ریلیشن شپ ہے بٹوین دی امپلائی اینڈلوئڈ مالک کا اور جو مزدور کا جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کے اندر کوئی کسی قسم کا پرابلم ہو جائے اور مزدوروں میں یہ بددلی پیدا ہونی شروع ہو جائے کہ یہ والا سیکٹر جو ہے جیسے آٹو کا سیکٹر ہے یہ تو اب ایسے بیکار ہوتا جا رہا ہے ایسا اس چیز کو مینج کرنے کے لیے انہیں بتانے کے لیے ہو سکتا ہے کسی چھوٹے سے واقعے سے یہ بات پیدا ہوئی ہو لیکن ایک بہت بڑا سیکٹر ہے آٹو کا جس کے اندر کئی لاکھ لوگ کام کرتے ہیں اگر یہ بدگمانی یا بددلی رہتی ہے لیبر میں تو یہ بہت ممکن ہے کہ یہ بہت برے طریقے سے سیکٹر پورے کو ہٹ کرے اور اس کا نقصان ہو جائے اور جو اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے یا اس کے اندر پائپ لائن میں اتنے ہیں اور جو نئے منصوبے وہ ہرٹ ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو لیبر کا ایریا ہے وہ بھی اپنی پی آر کے ذریعے لیبر کے ذہن میں آپ اس سیکٹر کا امیج قائم رکھیں اگین یہ ایک کرائس مینجمنٹ کی سیچویشن ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو مینجمنٹ کے ایریاز ان کو مینیج کرنے کے لیے بہت آپ کو سپیشلائزڈ جابز چاہیے ہوتے کرتے ہیں کہ جو میتھڈ اور ٹول اور ٹیکٹکس جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں میں میں پی آر کی ایکسرسائز ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے جو ٹارگیٹ ہے وہ معمولی ہے بازو جی ہو جاتا ہے آپ کا جو ٹارگیٹ ہے پوری دا ہول نیشن از اے ٹارگیٹ آپ پوری قوم کو کسی بات کے لیے تیار کرتے ہیں فار کسی ملک کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو حکومت کی یہ بہت اسٹرانگ پی آر ایکسرسائز ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں پورے ملک کے لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ جو الیکٹور پروسیس ہے وہ بہت نیٹ کلین فیر اور آپ جو سمجھیں گے بالکل انڈیپینڈنٹ طریقے سے یہ ہو رہا ہے اور اس میں کوئی بد گمانی کا استعمال نہیں ہے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر الیکشن کے ٹائم پہ ایک بڑی ایک سینسٹیو سی سچویشن پیدا ہے اب یہاں پہ کیا ہے آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ پوری قوم ہے آپ نے ایک ایسی ایکسرسائز کی کیمپین کرنی ہے پی آر کی کیمپین کرنی ہے جس میں پوری قوم جو مختلف انداز کی ہے مختلف صوبوں کے لوگ ہیں مختلف ایتھنک گروپ ہیں اس میں اور ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو آپ کو اپوز بھی کرتی ہیں اور وہ لوگوں کو بتاتی چلی جاتی ہے ایز ایز ہیں پریکٹس کہ جی یہ تو سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو بڑی گڑبڑ ہونے والی اس قسم کے آپ کو وہ بھی اوور کم کرنی ہے تھرو یوزر کرائس مینجمنٹ کی جو آپ کی اسکلس ہے اس کے حساب سے اور جو آپ کے پی آر کے بہت سارے ایریاز ہیں جیسے ہم نے کہا کہ کے پاس تو بہت ہیوج ایک سیٹ اپ ہوتا ہے پی آر کے لیے پوری اب قوم جو ہے وہ ٹارگیٹ ہے بعض اوقات آپ کے جو ہے it may be آپ ایک امیج کریٹ کرتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہوں گے پوری دنیا میں ایک ایک کیمپین ہے کہ دنیا بھر میں جو لوگ ٹیرریزم کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے کمبیٹ کیا جائے ان کو ٹرین کیا جائے ان کو پرسویٹ کیا جائے ان کو فائنینشل ہیلپ چاہیے تاکہ وہ اپنا جو کورس ہے اس کو چینج کر لیں کسی اور طرح کی اسسٹینس چاہیے تو ناؤ اٹ از اکمپین اٹ از اگلوبل کیمپین اس میں جو آپ کی بات کرنے میں آپ کے جو ٹارگیٹ ہے وہ تقریباً ساری دنیا کے لوگ ہیں جنہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ of the از that بی needs this type وائڈ effort must be انڈر میک دا ولڈ پیس فل پلیس اچھا اس میں آپ کو اشتہار نہیں ہے کیونکہ آپ کسی ایک پروڈکٹ کی بات نہیں کر رہے پی آر کی جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جو آڈینس ہیں وہ ان کی جو ٹارگیٹ ہے لوگوں کا اس میں فرق آ جاتا ہے پی آر کیمپین میں ہم ایک ذکر کرتے ہیں اسٹیک ہولڈرس کا اسٹیک ہولڈرس کون ہوتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری کیونکہ میس کمیونیکیشن پہ سٹیک ہولڈر کے لفظ بہت استعمال ہوتا ہے مختلف طریقوں سے ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے آپ کیمپین کر رہے ہیں وہ سٹیک ہولڈر سے لیکن اس کے علاوہ وہ لوگ بھی ہیں جو اس کیمپین کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس, کی اس جو کیمپین ہو رہی ہے اس کے کیا ریزلٹ نکلیں گے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ذکر کیا کہ جب میتھڈز کی بار آتی ہے تو آپ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں پچھلے اس میں بھی بات ہوئی تھی پریس کانفرنس جیسے ہم نے کہا کہ آپ کرتے ہیں اور پریس کانفرنس میں یا پریس نوٹ میں جیسے ہم نے ایک فرق بتایا تھا ابھی پھر اس کا ذکر زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اسی حوالے سے ہے کہ پریس کانفرنس میں آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو یہ میتھڈ اپلائی کرتے ہیں پی آر کے لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہاسٹائل بات بھی کریں گے ہوسٹائل سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسی بات بھی کریں گے جو شاید آپ کے پسندیدہ نہیں ہو جو آپ کے ذہن میں نہیں ہو لیکن آپ اس کو سنیں اور آپ اس وہاں اپنی ٹیکنیک استعمال کریں اور ان کے ذہن میں جو کچھ نیگیٹو فروم یو پرسپیکٹو کیونکہ نگیٹو بات ہے آپ اس کو اپنی پی آر کی سکل کے ذریعے اس کو ختم کریں اور انہیں بتائیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جب ہم پریس نوٹ کی بات کرتے ہیں ایک پریس پریس ریلیز ریلیز کا ذکر شاید نہیں ہوا آپ کے ساتھ پریس ریلیز وہ ہے جو آپ اپنی کیمپین کے کسی حصے میں اخبارات کو ایشو کرتے ہیں یہاں یہ بات ضروری ہے جاننے کہ جب آپ پریس ریلیز ایشو کریں تو جیسے بہت کامن ہے میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ کو تو یہ بات بہت ازبر ہے کہ کچھ ڈبلوز ہوتے ہیں اس کا اس کی وضاحت ہونی بہت ضروری جیسے ہو واٹ وین وائی شاید موقع نہیں ملے گا اس حوالے سے بات کرنے کا اچھا وہی ہوتا ہے اور جو پی آر کے لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھنی انتہائی जरूरी है जो بالکل انورٹڈ پیرامل میں جو نیوز اسٹائل ہوتا ہے اب انورٹیڈ پیرامڈ اسٹائل جو ہے جو نیوز رائٹنگ کے لوگ ہیں وہ اسے بہت اچھی طرح آشنا ہے کہ جیسے ایک تکون ہوتی ہے, یہ بالکل اس کو انورٹ کر لیتے ہیں جو بہت امپورٹینٹ بات ہوتی ہے کسی بھی نیوز کے بارے میں جو اخبار میں آپ دینا چاہ رہے ہیں یا ریڈیو ٹیلیویژن پہ دینا چاہ رہے ہیں اس کی جو سب سے امپورٹینٹ بات ہے وہ آپ ٹاپ پہ لے you keep mentioning all those points according to their importance, this is called inverted pyramid style. A good news release is always written in same fashion, it is not that you start from that the meeting was held at uh, there and at that place and uh, it was chaired by so and so and uh, the minutes were taken by this person and uh, a resolution was passed and it says something like this تو جتنا آج کل اخبارات کی دنیا میں رش ہوتا ہے اسٹوڈینٹس مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا پریس ریلیز آتے ہی جیسے میں فرض کرے کہ بیٹھا اخبار کے آفس میں یہ پریس ریلیز آیا میرے پاس میں نے اس کو دیکھا اگر یہ اس طرح سے شروع ہوا ہے کیونکہ نیوز سٹائل نہیں ہے لکھنے کا تو اس کو میں تھوڑا سا پڑھنے کے بعد ہی جو سائیڈ لائن پہ رہتا کہ اچھا یہ اس کو میں پھر بعد میں دیکھ لوں گا پہلے میں کچھ اور امپارٹینٹ چیزیں دیکھ لوں گا. کیا ہے اگر اسی کے اوپر یہ لکھا ہو کہ وہ جو ریزولوشن پاس ہوا ہے what exactly it says that a demand has been put to the government do things like this So, I will it will draw more attention and the mention of the people who attended the conference and uh, where it was held is is not that important. Maybe as a news person I discard all those things and now I, I only take that part of the news release which means some business which means some purpose Is جیسے پریس لیز بنانا جو ہے یہ بھی ایک آپ یوں سمجھے کہ پی آر کی سکلز میں آتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف ایک جیسے سکول لیول پہ یا انٹرمیڈیٹ لیول پہ جیسے آپ ایک مضمون لکھ دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ سارے پوائنٹ مینیج کر دیں ایسا نہیں ہے بالکل یہ جرنلسٹک سٹائل میں لکھیں گے تو اس کا جو پی آر کے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا تبھی ممکن ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپٹمائز کرنا اس نیوز ریلیز کے معاملے کو اب تو یہ ہو گیا کہ آپ جو نیوز ریلیز ہے اپنا سائٹس پہ بھی ویب سائٹس پہ بھی دے سکتے ہیں اس میں کرنے کا اس میں بھی ایک بہت ٹیکنیک ہے بہت امپورٹنٹ بڑی سینسٹو عام طور پہ جو نیوز پورٹلز ہوتے ہیں پورٹل مطلب وہ والے ویب سائٹ جس کے اوپر اسی حوالے سے بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں نیوز پورٹل جسے ہم کہتے ہیں عام طور ایسے پورٹلز جو ہیں وہاں پر کیا ہے آپ نے اپنا نیوز ریلیز دینا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ ایسے الفاظ چوز کریں جو آپ کی ایفرٹ کو اپٹیمائز کرنے میں آپ کو ہیلپ کریں ایسا نہیں ہو کہ آپ آن لائن کوئی نیوز ریلیز ایشو کریں اور وہ کسی کی توجہ بھی نہ حاصل کر پائے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو کیا آپ کریں اس کے لیے بہت کچھ ایسے مخصوص الفاظ ہیں جیسے کچھ کا ذکر میں آپ سے کرتا ہوں اگر آپ اپنی نیوز ریلیز میں کچھ لفظ استعمال کریں جیسے ایمرجنسی جیسے بریکنگ نیوز جیسے امیڈیٹ اور ریزلٹ اگر آپ ان الفاظ کے شروع میں اوپننگ پیراگراف میں اس قسم کے کوئی الفاظ یوز کر کے آپ اس کو کسی نیوز پورٹل پہ رکھ دیتے ہیں تو ہوگا کیا کہ اگر کوئی کیجولی کوئی آدمی جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہے گا واٹ از دا نیوز رائٹ ناؤ وہ ٹائپ کر دے گا ریزلٹ ایمرجنسی بریکنگ نیوز اسی طرح سے کر کے وہ انٹر کر دے گا تاکہ پھر سارے جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں وہ سامنے آ جائیں اگر آپ کے نیوز ریلیز میں ایسے الفاظ ہوں گے تو کیا ہوگا کہ وہ ساری لسٹ میں آپ کا وہ نیوز ریلیز بھی شامل ہو جائے گا اپنے ان الفاظ کی وجہ سے جو عام طور پہ لوگ جو ہے وہ ٹائپ کرتے ہیں اس کالم میں جہاں آپ کو بلنکر ملتا ہے کہ آپ یہاں پہ ٹائپ کیجیے اپنا لفظ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیز آر دا ٹیکنیکس جو استعمال کی جاتی ہیں. ایک بہت کامن چیز استعمال ہوتی میں اور کئی دفعہ اخبارات میں اس کو پڑھتے بھی ہوں گے That is کیا ہے آف پی آر ایٹ لٹل ہائر لیول ایک ایسی جگہ جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ پی آر جو ہے وہاں نہیں کر سکیں گے تو یو لوبی تھرو ادر پیپل آپ دوسرے لوگوں کو وہاں پہ پرسویٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پرپز ہے آپ افیکٹلی کچھ چیز بتاتے ہیں اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں آپ ان کو راغب کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے آگے جا کے وہاں پہ جہاں آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر یہ پوائنٹ آف ویو پری ویل کرے آپ اس طرح سے کچھ لوگوں کے تھرو یہ پی آر کرتے ہیں اسے کہتے ہیں جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ایک خاص پالیسی بنائے یہ آپ بہت آپ کی شدید خواہش ہے لیکن اب آپ کے پاس کچھ ایسے مینز نہیں ہیں کہ آپ حکومت تک پہنچ سکیں تو کیا جو آپ اسمبلی کے ممبرانس ہیں جو کاؤنسلرس ہیں جو اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ان بٹوین پبلک کرتے ہیں. آپ ان کو ایکسس کرتے ہیں. آپ انہیں پرسویٹ کرتے ہیں کہ جب اسمبلی کا اجلاس ہو تو آپ یہ والی بات کیجئے وہاں پہ کہ اس چیز کی ضرورت ہے ہمیں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جیسے ہم نے کہا کہ کوئی انڈسٹریل سیکٹر بھی ہو سکتا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ چینی کی قیمتوں کے بارے میں سیمنٹ کی قیمتوں کے بارے میں ڈیری پروڈکٹ کی قیمتوں کے بارے میں آٹو کی پرائسز کے بارے میں یا کسی بھی اور حوالے سے آپ چاہتے ہیں کوئی بات ہو ان جنرل اس سیکٹر کے بارے میں یو لوبی اسمبلی ممبرس کی جب اسمبلی کا جب اجلاس ہو تو آپ یہ بات کریں کیونکہ اسمبلی تو گورنمنٹ کا ایک ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے پوری دنیا میں لابنگ جو ہے وہ بہت کامن ہے بہت زیادہ لابنگ کی باتیں جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں ایک اور بہت جس چیز کا استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں پبلک ریلیشننگ کے حوالے سے اسٹوڈینٹ لوبنگ کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آسٹو ٹرفنگ کی آسٹو ٹرف تو آپ نے سنا ہوگا ہاکی کے حوالے سے ایک ٹرم ہے اور اس کا ذکر جو ہے وہ آپ جانتے ہوں گے اب آسٹرو پی آر میں کیا ہے آپ تو ہاکی کی بات ہے لیکن یہ ٹرم تقریباً وہیں سے لی گئی ہے آپ آسٹو ٹرف ہیں پی آر میں کیا ہے کہ آپ ایک خاص امیج کریٹ کرنے کے لیے مختلف ناموں سے تو آرٹیکل لکھتے ہیں یا کچھ لیٹرز لکھتے ہیں جیسے لیٹر آپ ایک جیسے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اس ٹاپک کے اوپر آج کل بڑی ایکٹ پائی جاتی ہے writing از the نیوز you are doing? What, what is this making some arrangement that some articles are appearing in a section of uh, press or it is appearing on radio and television and a different name and in fact behind all this exercise is uh, one organization, one person who, who is running or which is running this campaign through different names and every now and then the matter on a particular issue is appearing in uh, one part of mass communication or the other. Well, if you are doing this exercise and you are creating an atmosphere thereby someone feels that I mean it's a hot topic because very many people are writing on it and they are talking about this. If you are doing this well this is referred to as uh, austro spin. کا لفظ جو ہے یہ بھی ایک لحاظ سے بالکل کرکٹنگ ٹرمز کے ساتھ لیا گیا ہے لیکن بہت کامن استعمال ہوتا ہے اخبارات میں اور جو میڈیا کے پرنٹ میڈیا کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں وہاں پہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے سلانٹ اچھی بھلی سیدھی سادھی سی ایک خبر کے اندر کچھ اس قسم کا اس کو اینگل کر دیا جاتا ہے کہ اس کے جو جو معنی ہیں وہ کیا سے کیا ہو جاتے ہیں یا کم از کم وہ نہیں رہتے جو ایک سیدھی سادی سے بالکل فارمل نیوز میں یا آرٹیکل میں موجود تھے کچھ فریز اس طرح سے استعمال کر کے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر کے اسے کہتے ہیں سلاٹ دینا بہت کامن ٹرم ہے پی آر میں اس کے جو ایک پیرل ٹرم استعمال کی جاتی ہے دیٹ از اسپن اسپن میں یہ ہے کہ آپ کسی بات کو کچھ اس کو اس اینگل سے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ جو اصل بات ہوتی ہے वो वहां से हट के उसकी मीनिंग जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाते और वो बात जो एंड टार्गेट पीपल हैं, उन तक उस अंदाज में नहीं पहुंचती जिस अंदाज में एक्चुअली वो बात अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करती आप उसको स्पिन के उतना सब्जेक्टिव कर देते हैं जितनी आपकी ख्वाहिश होती you vote this spin in uh, in something which is uh, if taken as objective it has different meaning but you just create you just do a little spin into that matter and it creates a little different meaning that may help you at a later stage in your advertising campaign or in image building or creating goodwill that is a separate thing but you just create a little spin it is it has been taken from the cricketing terms where the ball spins and you do not know which way it will go. ایک بار جو آخری جو ہماری بات ہے لینا سے ہم کرتے ہیں ایک ایشو ہے جس کے اوپر بہت اسٹوڈینٹس کریٹسزم ہوتا ہے اور اکثر اس پہ بحث ہوتی رہتی ہے اور پی آر کی بہت ساری جو آرگنائزیشن ہیں جو بی آر کی ایکسرسائز کرتی ہیں ان پہ بڑا کریٹسزم ہے پوری دنیا میں ہے بھی کا پایا جاتا ہے وجود پایا جاتا ہے وجہ یہ کہ بہت سارے پی آر کی جو آرگنائزیشن ہیں وہ فرنٹ گروپ قائم کر لیتے ہیں اب یہ فرنٹ گروپ کیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ پی آر نہیں کرتے آپ کچھ تنظیمیں بنا لیتے ہیں الگ سے ہی پیچھے ان کے آپ ہی ہیں لیکن کوئی تنظیم کہاں پہ ہے کوئی کسی نام سے ہے کوئی واچ ڈاگ کے نام سے ہے کوئی کسی این جی او کے نام پہ ہے کوئی اس طرح کی وہ ساری جو ہیں مل کے کوئی وہاں سے بات کرے گا کوئی وہاں سے بات کرے گا کوئی کسی اور طریقے سے بات کرے گا وہ مختلف آرگنائزیشن کہتے ہیں فرنٹ گروپس وہ سارے کلیکٹلی اسی ایکسرسائز کو سیم ایکسرسائز دوزائر پرسن اور سنگل آرگنائزیشن بہائنڈ آل آف دم فرنٹ گروپس اس کو بہت اچھی ایتھکس میں نہیں دیکھا جاتا کیونکہ اس طریقے سے آپ ایک آپ یوں سمجھے کہ آپ ایک نیگیٹو طریقے سے اپنا جو ہے پرپز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بھی میس میں ایتھکس کا بڑا رول ہے یہ ایک ایسا ایریا ہے جس کے اوپر بہت کریٹیسم ہوتا ہے کہ جو پی آر کے آرگنائزیشن ہیں جو انڈیویجولز ہیں ان کو فرنٹ گروپس قائم کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے انہیں چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ لوگوں کو آ کے اپنی کے بارے میں یا جو بھی چیز ہے اس کے بارے میں اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ میس देखा کا اور پی آر کا کتنا ساتھ ہے اگر میس अगर کے وجود نہیں ہوتا تو شاید آج بھی جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا کہ جو پی آر کی ایکسرسائز ہے وہ شاید ایک بہت انڈیویجول لیول پہ اور ایک بہت محدود لیول پہ آج بھی جاری رہے تھے جیسے صدیوں سے ہوتی آ رہی ہوگی لیکن میں آنے کے پی آر کو اتنا بوسٹ ملا کہ یہ اپنے طور پہ ایک الگ سبجیکٹ بن گیا جیسے پروپیکینڈا اور جیسے ایڈورٹائزنگ ایڈورٹائزنگ کی بات آپ سے اگلی نشست میں ہم کریں گے اس وقت تک خدا حافظ